هيمال الشيء بسم الله الرحمن الرحيم انت تكفر فان الله غني عن وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ وَلَا تَزِغُوا وَاجِهَتُنْ وَازْرَعُوا خَيْرًا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّنَا إِنْسَانٌ ضُرًّا دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ نِعْمَةً منه ثُمَّ إِذَا خَصَّ لَهُ نِعْمَةً مِّن غُنُفٍ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دَادَنِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِ قُلْتَ مَتَع بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النار أم من هو قالت الآلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصادرون أجرهم بغير حساب قل إني أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز سامعین حضرات صورت الزمر کی تصویر جاری ہے اور آج آیت نمبر سات سے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنفسه بنفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره بزر اخرى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 اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتی اور پوری دنیا مومن ہو جائے متقی ریزگار ہو جائے تو اللہ تعالی کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی حدیث قدسی میں رسود الحسم کو فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو اولکم یاخر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 تو اگر پوری دنیا تقویٰ کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر پوری دنیا یا کان والا افجار قدم واحد الواحدین سب سے بڑے فاسق اور فاجر انسان کا روپ دھار لے جیسے پوری دنیا فراون بن جائے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 کیسے راضی ہو سکتا ہے تو اللہ یرضا اور نہیں پسند کرتا وہ نہیں رادی ہوتا ہی اپنے بندوں کے لیے الکفر نہ سے یا کفر سے وہ ان تشکور یور واہ اور اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے شکر کی تکمیل تین چیزوں کے ساتھ ہے ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے فحمد اللہ اور شریف شربۃ فراہمی اللہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے اگر وہ ایک لقمہ کھانے کا کھائے تو اللہ کا شکر بجا لے اس کی تعریف کرے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 پھر اس ذات کی اطاعت میں استعمال کرے جس ذات نے وہ نعمتیں دی, دی ہیں اللہ تعالیٰ کی اتاعت کرے نمازیں پڑھے سجدے کرے حج کرے عمریں کرے اطاعت کرے فرض پڑے نوافل ادا کرے تو یہ سب شکر کی صورت ہے بہن دشکرو اگر تم شکر کرو گے یا لکم اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے ان تشکر یہ جملہ ہے شرط شرطیہ ہے اور یراحل اس کی جزا ہے اور شرط و جزا دونوں مجزوم ہوتے ہیں ان تشکر و مظلوم ہے جس کی علامت نون کا حضف ہونا اور یرا لکم بھی مجلوم جس کی علامت الف کا الف کا حضف ہونا اصل میں یرواہم یہ الف کا حذف یہ علامت جزم ہے اور فرق بلا صافر واضح تم وزرا اخرا اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزرا اخرا کسی دوسرے کے بوجھ کو کیا مت کیجیے ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اللہ تاز و اور نہیں اٹھائے گا واضح کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا نفس بوجھ اٹھانے والی جان یہ واضح محنس ہے اس کا موصف معذوف ہے نفس واضح راتن تو نفسن محنس ہے تو اس کی صفت واضح محنس آ گئی محنت آ گئی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 ایک بندہ کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے وہ گمراہ ہو گیا جو گناہ وہ کرے گا اس گناہ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا اور یہ بھی اٹھائے گا رب مرجی حکم بھجن حکم بکم تم تامل پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا رب ربکم یہ جار مجرور کی تقدیم کلام میں حسر پیدا کر رہے مانا یہ کہ تمہیں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 تو گناہوں اور اللہ کے عذاب کی صورت میں اس کا انجام ظاہر ہوگا ان نہ علیم ام بذات صدور بے شک وہ یعنی اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے مبالغ کا سگا کس چیز کو بذات صدور سینوں کے بھیدوں کو سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ ان کو خوب جانتا اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں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 اس کی نماز قابل قبول لی اور وہ چھوٹے گا نہیں کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا خود سے لامہ سدور کے آمد کے دن سینوں کے بیدوں کو نکالا جائے گا یوم تو بلا سرائے اس دن سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو کھولا جائے گا جو حساب و کتاب کا کڑا مرحلہ اندر کیا چھپا یقین عداوتیں بغض، حکارتیں تکبر ریاکاری، سب نکالا جائے گا اور اندر کے امراض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بیرونی امراض کی بنسبت تو ان نو علیم و مزاج سے سدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بیدوں کو اور دلوں کی باتوں کو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 پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف کوئی ضرور یا کوئی نقصان دہا تو پکارتا ہے رب اپنے رب کو منیبن علئی اس حال میں کوئی رجوع کرنے والا اس کی طرف اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور دائیں کسی اپنے خود ساختہ معبود کو جھانک کر بھی نہیں دیکھتا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 دستک دیتا اسی کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا مانا کیا ہوا کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں رب ربطہ کا نام موجود ہے تو تو سب کو بھول جاتا ہے واحد راکیب فلفل کتاب اللہ جب یہ جی لوگ سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتی پر سفر کرتے ہیں سب بھول جاتے ہیں سارے معبودوں کو ایک اللہ کو پکارتا فلمان اجام البر اور اللہ ان کی پکار سن کے ان کو نجات دے دیتا ہے بیڑا پار لگا دیتا ہے تو اظہر خون دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں دوبارہ اپنے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں کس قدر انسان دھوکے بعد تو وہی کا مسل انسان جب پہنچ دیئے انسان کو ضرور ان کوئی تکلیف دا رب پکارتا اپنے رب کو منی بنی لائی ہے اس حال میں کہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے باقی سب کو فراموش کر دیتا ہے میں خب والا ہو نعمت امن اور پھر جب خب والا عطا کر دیتا ہے اس کو نعمت اپنی طرف سے کون سی نعمت اس تکلیف کو زائل کرنے کی نعمت پریشان ہے تکلیف زیادہ ہے اللہ کو پکار اور اللہ رب العزت اس کو نعمت دے دیتا ہے مانا تکلیف ظاہر کر دیتا ہے تو نسی یا مکان علیہ من قبل تو بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کی طرف پکار ہوتا ہے من قبل و اس سے قبل پکار رہا کس طرف پکار اللہ کو رہا ہوتا ہے اس تکلیف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ظاہر کر دی اب وہ تکلیف بھلا بیٹھا تکلیف کیا تھی اور دور کرنے والا کون تھا سب بھلا بیٹھا وجا اندازہ اور بناتا ہے اللہ کے لیے معبود شریک انداز ند کی جمع شریک اور مسیل اللہ کا مثل مقرر کرتا اللہ کا شریک مقرر کرتا لیکن جب کے گمراہ کر سکے اپنے اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر سکے لوگوں کو گمراہ کر سکے تو آئے کی کیا بتا رہی ہے کہ کوئی تکلیف انسان کو پہنچے سب کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتا اللہ پکار سن لیتا ہے تکلیف ظائل کر دیتا ہے دوبارہ شعریف کی طرف وہ تکلیف بھی بھول گیا اللہ تعالیٰ کو ظائل کرنے والا بھی بھول گیا اب شور کا انہیں پکار تھا لوگوں کو گوراہ کرنے کے لیے قل کہہ دیجیے تمستا فائدہ اٹھا بے کفرے کا اپنے کفر کے ساتھ تلیلن تھوڑا سا جس کفر کے ساتھ تم جی رہے ہو اور چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو اس کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے یہ چار دن کی چاندی فرندھی رات ان من اصحاب النار بے شک تو جہنم والوں میں سے ہے آگ والوں میں سے ہے انجام تیرا جہنم جہنم تیرے کفر کی بنا پر اور تیرے شرک کی بنا پر تیرا انجام جہنم تو قل کہہ دو تمتا بھی کفر فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر کے ساتھ اپنے نا شکری کے ساتھ قلیلن تھوڑا سا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو چندر کی زندگی اور ان کے میں نے خابینار بلاشبہ جہنم والوں میں سے ہے اہل آہلار میں سے ہے یہ کافر اور مشرق جس کا یہ انجام اب ایک اور انسان پیش کرتے ہیں سوچو وہ انسان کون ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کے برابر ہو سکتے امن ہو بقانت انعنا اللہ یا وہ شخص جو کانت قانت ہو قانت کا مانا عبادت کرنے والا یا قانت کا مانا اطاعت کرنے والا یا قانت کا مانا ڈرنے والا یہ سارے معنی آتے ہیں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 هل لا دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے کیا کریمہ اہل علم علماء اور طلباۃ العلم کی شان میں زبردست دلیل ہے یعنی برابر نہیں ہو سکتے استفامی انداز استفام انکاری عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں نہیں نفی استفام انکاری بالکل برابر نہیں ہو سکتے کریما کی شان کی فضیلت ہے کوئی ان کی شان میں شریک نہیں ہو سکتا دیکھے العلم وارمبیا علما انبیاء کے وارث کوئی طبقہ اس وراثت میں شریک ہے ان کے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 چودری کے چاند کی سارے ستاروں پر دنیا کے سارے ستارے مل جائیں وہ چودریوں کے چاند نہیں بن سکتے وہ کردار ادا کر ہی نہیں سکتے کتنا فرق ہوا پھر ستارے چمک رہے ہوں اور ان کے جھرمرم چودھریوں کے چاند ہو اس طرح دنیا کے سارے آب جمع ہو اور ان کے بیچ میں عالم ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں چوتھویں کا چاند ہے اتنا فرق ہے اہل علم کی فضیلت ہے کسی اور طبقے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے ان کے لیے دعا کرتی ہو ہے کہ طبقہ کہ ایک تاجر کے لیے ایک مجاہد کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے قائم اللیل کے لیے قائم النہار کے لیے دنیا کی ہر شہر دعا کرتی نہیں ہے عالم کا مقام ان اللہ وسل حتمت سلون علام محل ناصل خیر اللہ تل رحمت اثارتے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے اور کون کون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 آیت کے سیاح کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کفار کا ذکر ہے مشرقین کا ناشکری کرنے والوں کا وہ سارے ان پڑھ ہیں گویا اور آگے اس شخص کا ذکر ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت والے ہی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں اور نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کل یا عبادت اللہ دین امن القور کہہ دیجیے دو ہی چیزیں نیک کام اختیار کرو برے کاموں سے بچ جاؤ یہ کامیابی کی زمانت یہی تقوی ہے ہر نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرو ہر گناہ سے بچو یہ تقوی کی حقیقت اتو ربکم اپنے رب سے ڈر جاؤ للہ احسن ہوں فی حاضی دن... دنیا حسن ہے ان لوگوں کے لیے احسن ہوں جنہوں نے نیکا مال کیے فی حادی دنیا اس دنیا میں نیکا مال اختیار کیے نیکیاں کی ان کے لیے کیا ہے ہسانہ ہے بلائی بلائی بہتری ہی بہتری اچھائی ہی اچھائی ان کے لیے یہ دنیا میں نیکا مال کرتے ہیں اور یہ این تخوہ نیکیاں اختیار کرنا ہر نیکی اختیار کی رکھنا قبول کر لینا یہ این تخوہ ہے بارد اللہ واضح اور اللہ کی زمین وسیع ہے کشادہ ہے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 اور مقام پر اللہ نے فرمایا انفافی <تصفيق> کچھ لوگ جن کو فرشتے موت دیں گے روح قبض کریں گے اور وہ ظلم کرنے والے تھے گناہ کرنے والے تھے ماسیتیں کرنے والے تھے فرشتے کہیں گے کہ تم کس چیز میں تھے گناہ کیوں کیے جواب دیں گے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 جس سے سابقہ گنا ختم ہو جاتا ہے ایک اسلام قبول کرنا بندہ کفرت اسلام کی طرف آ گیا ال اسلام یادما کانہ قبلہ ہو اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کی گناہ معاف ہو جاتے دوسرا ہجرت کرنا بل ہجرت ہو تہدم قبلہ حجرت ہجرت کرنے سے بھی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے اور تیسرا حج کرنا بل حج جو قبلہ ہو حج کر لینے سے بھی سابقہ زندگی گنا معاف ہو جاتے تو اتنا افضل عمل اتنا مبارک عمل تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اس کی زمین میں تم گھومتے رہے اور گناہ کرتے رہے اور ترقی عبادت کرتے رہے تو قصور تمہارا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 اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر سات سو کر دے ستر کر دے کم از کم دس گنا تو ہے ہی ہے یہ اس کا فضل ہے تو زمین کو چھوڑنا اس بعض وقت کاروبار چھوڑنا پڑتا رشتے ناطے توڑنے پڑتے صبر اضمام رہتے ہیں مگر بھی تو ہے نا ذہیر اسلام کے دور میں صاحبہ نے ہجرت نہیں کی تھی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 اور صحیب رومی جب مدینہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ابھی نبی کو صہیب کے اس کردار کی اطلاع دے دی جب نبی رسول نے صہیب کو دیکھا فرمایا کہ رب حل ابو یحییٰ ابو یحییٰ بڑا کامیاب سودا مار کے آئے ہجرت مال کی قربانی اور رشتوں کی قربانی صحابہ نے یہ کردار پیش کیا اور اللہ نے سب کو کامیاب قرار دے دیے سب کو کامیابرا مہاجرین ذکر کیا ان کا اور آگے فرمے، یہ لوگ کامیاب ہیں سب کامیاب تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی انما اجرہم بغیر کیغیر بے شک پورا پورا صابرین کو دیا جائے گا ان کا اجر بغیر حساب کی صابرین کون صبر کا من حم سے روکنا رکنا باندھ دینا منع کر دینا سارے لوگ بھی صبر میں موجود اور شریعت کی میں صبر تین چیزوں کا نام ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا یہ سارے احکام صبر حج کرنا صبر ہے نماز پڑھنا صبر ہے وضو کرنا صبر روزے رکھنا صبر صدقہ دینا صبر اور دوسرا گنا چھوڑ کے صبر کرنا بعض گنا بڑے لذیذ ہوتے ہیں حرام مال ڈھیرو پڑا ہوا ہے طبیعت لڑ جاتی ہے دیکھ جو کہ حرام ہے بندہ اپنے اوپر جبر کر کے اس مال کو چھوڑ دے شراب نوشی ہے ذنا کاری ہے بطارس میں لذت کا سفر تو اگر انسان سب گناہوں کو ٹھوکر مار دے یہ بڑا عظیم صبر ہے تو یہ دو قسم صبر تیسری قسم صبر کی یہ ہے صبر والا